الله اشهد رحمان قیام الحل میں پڑھے گئے چوبیسویں پارے کا خلاصہ فرمائیں پارہ اس طرح شروع ہو رہا ہے فمن اظلم ممن ولوی جب سد کی وسعد کا بھی الا یہاں یہ بتانا ہے کہ دو قسم کے انسان بہت بڑے ظالم ہیں ان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں پہلا شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور دوسرا شخص وہ ہے جو سچائی اور صدق آ جانے کے بعد اس کی تکسیب کرے اس کو جھٹ لائے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے مثلاً وہ یہ عقیدہ رکھے اور یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے ان پیاروں کو اللہ نے بڑے اختیارات دے رکھے ہیں یہ اگر چاہے تو کسی کا بھلا کر سکتے ہیں یہ اگر چاہے تو کسی کا برا کر سکتے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ پیارے غیب کا علم رکھتے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ پیارے حاضر ناظر بھی ہیں اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ باتیں بولتا ہے تو وہ سمجھو اللہ تبارک و تالا پر جھوٹ بانٹتا ہے اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولتا ہے دوسرا شخص کہ جس سے بڑا کوئی ظالم نہیں صدق آ جانے کے بعد یہ صدق کیا ہے یونیورسل ٹروتھ کائنات کی سب سے بڑی سچائی وہ کیا ہے قرآن وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے اللہ کی طرف سے قرآن حکیم کی شکل میں اور احادیث شریفہ کی شکل میں یہ سب صدق ہے سچائی اگر کوئی آدمی قرآن کی تقدیب کرے قرآن کو جھٹ لائے وہی کو جھٹ لائے احادیث کو جھٹ لائے اس سے بڑا ظالم اور کوئی شخص نہیں اس کے مقابلے میں والذی جا اب صدقی وہ شخص جو سچائی لایا یعنی نبی اس لیے سچائی لانے کا ذریعہ نبی ہوتا ہے والذی جا اب صدقی جو سچائی لایا یعنی نبی وصدق بھی اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی دونوں کے دونوں سچائی لانے والا یعنی نبی سچائی کی تصدیق کرنے والے یعنی آپ کے متبعین قیامت تک آنے والے جو آپ کی اتباع کریں گے تصدیق کریں گے اس سچائی کی ان دونوں کے بارے میں ایک مزدہ سنایا گیا الاق کہ متقون یہ لوگ متقی آگے ایک عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے اللہ بکافن عبدہ پب دب نوی نونی یہ لوگ تم کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈر آ رہے ہیں قبروں پر یہ جو مجاویر بنے بیٹھے ہیں مزاروں کے یہ ددی نشین یہ قبر والوں کے تعلق سے پیروں کے تعلق سے لوگوں کو ڈراتے رہتے خوفزدہ کرتے رہتے کہ اگر تم نے ان بزرگوں کی نظر و نیاز نہیں کی ان بزرگوں کی قبروں کے اوپر چادریں نہیں چڑھائیں ان بزرگوں سے تم وابستہ نہیں رہے تو یہ تم سے ناراض ہو جائیں گے اور اگر یہ تم سے ناراض ہو گئے تو تمہاری دنیا بگڑ جائے گی اور کچھ بچارے کمزور عقیدے کے لوگ کم دماغ کے لوگ ان لوگوں کے ڈراوے میں آ کر کے شرکیہ آمال و افعال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دلوں میں قبر والوں کے تعلق سے اس قدر ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کعبے سے نکلیں گے مسجد سے نکلیں گے مسجد نبوی سے نکلیں گے بیت المقدس سے نکلیں گے تو پیٹھ بتا کر نکلیں گے لیکن جب درگاہ سے نکلیں گے تو الٹے پیروں واپس آئیں گے پیٹھ بتا کر نہیں آئیں گے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تم کو غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں علیہ سلح بھی کافی نبدا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے جس کا اللہ ہو جائے جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی اس کا ایک اور مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی شعبے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے رشوت نہیں لیتا حرام خوری نہیں کرتا لوگ ڈراتے ہیں کہ اگر حرام خوری نہیں کرو گے حرام مال استعمال نہیں کرو گے تو تمہاری اس نیک نیتی کی وجہ سے تمہاری اس حرکت سے دوسرے لوگوں کو اوپر اثر پڑے گا آفیسران تم سے ناراض ہو جائیں گے تمہاری نوکری کے اوپر حرف آ سکتا ہے تمہاری نوکری جا سکتی ہے تمہاری ملازمت خطرے میں پڑ سکتی ہے اللہ یہاں تسلی دے رہا ہے اپنے نیک بندوں کو کہیں بھی تم کام کر رہے ہو حلال و حرام کی تمیز کرو آفیسر تم سے ناراض ہو جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ تمہاری ملازمت چلی جائے گی نا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کیا وہاں سے تمہاری ملازمت چھوٹ گئی تو تم بھوکے مر جاؤ گے اللہ تعالی اس سے بہترین نوکری تمہیں دے گا اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق پہنچائے گا کہ تم وہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد مجرم کی دو سزائیں بتائی گئیں جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے اس کے لیے دو سزائیں منگیاتی آداب والے آداب مقیم ایک سزا دنیا کی ہے اور ایک سزا آخرت کی ہے دنیا کی سزا کیا ہے رسوا ہو جائے گا منگیاتی آداب ایسا عذاب آئے گا جو عذاب اس کو دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت کا عذاب وہ ہل والے آداب مقیم اس کے اوپر قائم رہنے والا ایور لاسٹنگ آداب آ جائے گا جو کبھی اس سے ہٹے گا نہیں اس کے بعد مشرقین کے تعلق سے ایک بات کہی جا رہی ہے آپ ان کو پار اور مشرقین سے پوچھیے کہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا کون آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون بولیں گے کون ان ہوا اللہ،, اللہ ہے سوال یہ ہے کہ جب آسمانوں زمینوں کا اور تمہارا خالق اللہ ہے تو پرستش بھی تو اسی کی ہونی چاہیے خالق اللہ کو مانتے ہو پرستش دوسروں کی کرتے ہو یہ کون سی منتق ہے اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی گی کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے اس آدمی سے اس نقصان کو اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے اگر اس فائدے کو روکنا چاہے روک نہیں سکتی حضرت عامربن قیصر رضی اللہ تعالی نے صحافی ہیں کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی تین آیتوں نے دنیا معافیا سے بے نیاز کر دیا دنیا جہاں سے بے نیاز کر دیا ہے پہلی آیت اگر اللہ کامیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے وہی اللہ فلاں تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں وہی یورڈ کبھی خیرن اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے فلا گلی فضلی تو اس خیر کو تم تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ایک ہی آیت دوسری آیت امام زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھے روزی پہنچا دے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے تیسری آیت پہلی آیت تو یونس کی تھی دوسری آیت ہود کی تھی اور تیسری آیت یہ سورہ فاطر کی ہے اللہ جس شخص کے لیے اپنی رحمت كا دروازہ كھولنا چاہے کوئی اس كو کو بند نہیں كر سكتا اور جس كے اپنی رحمت كا دروازہ بند كے دنیا كی طاقت رحمت کا دروازہ كھول نہیں سکتی كہا یہ تین آیتیں جب سے میں نے پڑھی ہیں تب سے میں دنیا اور مافیا سے بے ہو گیا ہوں اس طریقے کا ایمان اس طریقے کا یقین مسلمانوں کو قرآن کے اوپر ہونا چاہیے جیسا کہ صحابی کا یقین تھا آبری قیس رضی اللہ تعالی نے آئےت کا اختتام اس ٹکڑے کے اوپر ہوا ہے قل حسبی اللہ دو اللہ میرے لیے کافی ہے والے ہی فلیہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ پر توکل کرنے والے ہی اللہ پر توکل کرنا چاہیے ابن کثیر نے اس ٹکڑے کے تعلق سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جب ابن کثیر میں کہ آدمی تین چیزوں کا متمنی ہوتا ہے دنیا میں ایک یہ کہ اللہ کا فضل و کرم میرے اوپر ہمیشہ رہے ہیں ایک دوسرے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور بن کے رہوں گا. تیسرے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ باعزت رہوں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں عزت چاہیے اگر تمہیں دنیا میں طاقت چاہیے اگر تمہیں دنیا میں اللہ کا فضل و کرم چاہیے تو تین کام تمہیں کرنے ہیں اگر سب سے زیادہ طاقتور بننا ہے سب سے زیادہ طاقتور بننا ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر تبکل کرو اللہ پر بھروسہ کرو سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے اور سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو یعنی اللہ کا فضل و کرم تمہارے اوپر رہے اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم تمہیں چاہیے غنی بننا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اوپر تمہیں یقین کرنا چاہیے اور اگر دنیا میں باعزت رہنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توقل کرو اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے اس پر ٹھہر کر ہم ذرا تفصیل سے بحث کرنا چاہیں گے آیت کریمہ اس طرح ہے اللہ یتوفل انفسحین موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ فیمسک اللہ قضا علیہ الموت ویرسل اخرائیہ ایلاج لیمسمہ ان فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون اللہ انسانوں کی جانوں کو نکال لیتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں اور اگر ان کی زندگی رہتی ہے تو جان کو لوٹا دیتا ہے روح کو لوٹا دیتا ہے اور اگر موت دینی ہوتی ہے تو نکالنے کے بعد واپس نہیں لوٹا تھا اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں ان لیات ایک نشانی نہیں بہت ساری نشانیاں کن لوگوں کے لیے لقوم یا تفقرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں ایک چیز کو ہم کہتے ہیں جان اور ایک چیز کو کہتے ہیں ہم روح روح الگ ہے جان الگ ہے روح کی وجہ سے آدمی کو ادراک اور شعور حاصل ہوتا ہے انسانی ادراک و شعور اور جان کی وجہ سے زندگی کائم رہتی ہے خواب میں کون سی چیز نکلتی ہے روح یہی وجہ ہے کہ اس کے نکلنے کی وجہ سے ادراک اور شعور معطل ہو جاتے ہیں لیکن آدمی زندہ رہتا ہے کیوں روح کے نکلنے پر ادراک اور شعور معطل ہو جاتے ہیں کیونکہ روح ہی ادراک اور شعور کے حصول کا ذریعہ ہے وہ نکل گئی تو ادراک اور شعور معطل ہو جاتے ہیں زندہ کیوں ہے اس لیے کہ جان جو ہے وہ اندر ہی ہے ابھی نکلی نہیں ہے وہ خواب میں روح نکلتی ہے جان موجود رہتی ہے اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو اب تھوڑا غور کریں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان پہلے نکل جاتی ہے روح موجود رہتی ہے اسی وجہ سے سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے کے بعد تین منٹ تک اس کا دماغ زندہ رہتا ہے سوال یہ ہے کہ جب آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد تین منٹ تک اس کا دماغ کیوں کام کرتا رہتا ہے زندہ کیوں رہتا ہے ای e جی -E کرانے کے بعد جس کو الیکٹرو انسائفلوگرافی کہتے ہیں الیکٹرو جی ای جی کرانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب مر گیا مرنے کے بعد تین منٹ تک اس کا دماغ زندہ رہتا ہے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے لیکن دماغ تین منٹ تک زندہ رہتا ہے یہ ای جی سے معلوم ہوتا ہے اس کی کیا توجہ ہوگی وہی توجہ ہوگی کہ جان تو نکل گئی لیکن روح موجود ہے وہ بات نہیں نکلتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روح پہلے نکل جاتی ہے جان بعد میں نکلتی ہے اس طرح آدمی تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے اور کبھی کبھی دونوں کو ساتھ میں نکالا جاتا ہے روح اور جان دونوں ساتھ میں نکلتے ہیں اگر روح پہلے نکل گئی ہے تو آدمی کی جب جان نکالی جاتی ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے یا دونوں کو ساتھ میں نکالا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن جان پہلے ہی نکل گئی ہو اور روح بعد میں نکلے تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ مرنے والے کو تکلیف کم ہوتی ہے یہ فرق ہے روح میں اور جان میں اللہ نے اس پر غور فکر کی دعوت دی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانی ہے آگے ایک خاص قسم کے مشرقین کا ذکر ہو رہا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالا ان کے اس جھوٹ کا بھانڈا چوراہے کے اوپر پھوڑ رہا ہے کیسے رہا ہے تمہارا دعوا صحیح نہیں ہے جب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی قوت اور طاقت بیان کی جاتی ہے اس کی طاقت اور قوت بیان کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کا تناؤ نظر آتا ہے ان کے دل میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے جس کے آسار چہرے کے اوپر دکھائی دیتے ہیں اور جب ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ فلا میں اڑ رہے تھے فلا صاحب پانی کے اوپر چل رہے تھے فلاں نے, فلا نے, فلا نے, فلا نے پگھلا وہ سونا پی لیا فلاں نے ہاتھی کو زندہ کر دیا فلاں کی وجہ سے دیوار چلی فلاں صاحب بغیر سرکے دھڑ کے ساتھ لڑ رہے تھے ایسی کرامات بیان کی جاتی ہیں تو لوگوں کی باتیں کھل جاتی ہیں لوگوں کے چہرے ہشاش اور بشاش ہو جاتے ہیں در حقیقت ان کے چہروں کی یہ کیفیت کہ کی صرف اللہ کے ذکر کرنے کے بعد ان کے چہروں کے اوپر جو مایوسی چھا جاتی ہے افسردگی چھا جاتی ہے اور غیر اللہ کے ذکر کرنے پر ان کے چہرے حشاج بشاج ہو جاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے ان کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ اپنے نام نہاد جبکہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کی ایک پہچان اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے سورہ بقرہ میں اشد ولوین ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے یا ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت مغلوب ہے غیر اللہ کی محبت غالب ہے اس کے بعد ایک آیت کریمہ آ رہی ہے آیت کریمہ اس طرح ہے احمد <سقو> <موسیقی> کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا اور معافی سب دے دیا جاتا دنیا دے دی جاتی اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ مجھے دے دیا جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر خوشی ہوئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آیت بہت ہی عظیم الشان ہے ترجمہ پہلے دیکھیں آیت کریمہ کا اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ میری طرف سے بول دو میری طرف سے کہہ دو کن سے کہہ دو میرے ان بندوں کو جو گنہگار ہیں اللہ میرے بندے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ کیے ہیں انہوں نے ایک تو کہا کہ میں تو بول ہی رہا ہوں میری طرف سے آپ بھی اپنی زبان مبارک سے بول دیجئے کیا بات میں تو بول ہی رہا ہوں آپ بھی ذرا اپنی زبان مبارک سے خوشخبری دے دیجئے کن کو عبادی میرے بندوں کو کون سے بندے لوین اشرف جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے بڑے بہت سارے گنا انہوں نے کیے ہیں ان سے کہیے آپ لا تک رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کتنی بڑی تسلی ہے گنہ گاروں کے لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے گناہوں کو نہ دیکھو اللہ کی رحمت کو دیکھو ہمارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں کیا اللہ کی رحمت سے بڑے ہو سکتے ہیں ہمیشہ یہ بات نگاہ میں رہے کیونکہ جب ہم کوئی سورہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو رحمان اور رحیم یہ اللہ کی دو صفتیں ذکر کی گئیں یعنی میری رحمت میرے غزب کے اوپر حاوی ہے تو اے میرے وہ بندو جن سے بہت سارے چھوٹے بڑے گنا سرزد ہو گئے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں تو لا تک نہمر رحمت اللہ کا میری رحمت سے مایوس نہ ہو آگے بات ختم ہو گئی تھی لیکن آگے فرمایا جا رہا ہے ان اللہ یغفر یقر بے شک یہ دیکھو یقین یقین کے شیورلی ان شیورلی یقین اس میں کوئی شکو شبہ کی گنجائش نہیں یغفر فروب جمیا اللہ بخش دے گا زمب مانے گناہ جنوب اسی کی جمع ہے سن گناہ ہو تو زمب مانے گنا سن زنوب سنس انوبا ان بے شک اللہ تمام گناوں کو معاف کر دے گا ہر قسم کے گناوں کو معاف کر دے گا بہت سارے ہوں تب بھی بولے all of them دم مانے سب کے سب all of them پھر فرمایا گیا ایسا میں کیوں کرتا ہوں ان گپور رحیم اس لیے کہ تیرا رب غفور ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یہاں بڑی تسلی دی گئی ہے گنہگاروں کو کہ کتنے بھی گناہ وہ کر چکے ہوں پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں لیکن ایک شرط ہے وہ انی پولا ان کی زندگی میں شرک نہ ہو اور پھر وہ اللہ کی طرف کبھی پلٹ کر آ جائیں ایسا ہے کبھی پلٹ کر آ جائیں تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا شرط یہ ہے کہ شرک زندگی میں نہ ہو اور زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر وہ گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی طرف آ گئے ہوں اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہیں دنیا میں سب کچھ کر لو آخرت میں پچھتا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی تمنا کوئی آرزو کوئی افسوس کوئی حسرت تام نہ آئے گی جن لوگوں نے دنیا کے اندر اچھے کام نہیں کیے ہوں گے ان کے تین گروہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرمین کے تین گروہوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے اس طرح فرمایا انتقول حسرتا الاما ساخری یہ پہلا گرو دوسرا کرو او تک دوسرا کرو تیسرا کرو تقولہ لو انوا ہداری لکن تو ملن مستقین لاکو ملن محسن یہ تیسرا گروہ ایک گروہ تو یہ کہے گا کہ ہائے افسوس دنیا میں ہم نے اللہ تبارک کو تالا کے احکام کی پرواہ کی ہوتی اس کے اوپر عمل کیا ہوتا مذاق اڑانے والوں میں سے نہ ہوتے تو آج اچھا انجام ہوتا حسرت کریں گے یا ہائے حسرت ہائے حسرت ہائے حسرت دنیا میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما بردار بند کر رہے تھے لیکن یہ حسرت پہلے گروہ کی بالکل کام نہ آئے گی دوسرا گروہ او تقول لو ان اللہ حدانی من ارے ہماری تقدیری خراب سارا وبال تقدیر کے اوپر ڈال دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی اس کے فرما بردار ہو جاتے یہ تو تقدیر ہی میں نہیں لکھا تھا ہماری تقدیر ہی خراب تھی تو دوسرا کرو تقدیر کے اوپر سارا وبال ڈال دے گا لیکن وہاں تقدیر کے اوپر سارا وبال ڈالنے سے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تیسرا کرو لو انلی کر رتن فارکون امین المحسن اگر دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا تو ہم اچھے کام کر کے آتے ان تین طریقے کی تمناؤں کا کوئی حاصل وہاں نکلے گا دوبارہ وہ دنیا میں بھیجے جائیں گے فتان نہیں امتحان ہال سے باہر نکل گئے سارے پیپر جمع کر لیے گئے اب صرف ریزلٹ آؤٹ ہوگا دوبارہ امتحان ہال میں انہیں نہیں بیٹھایا جا سکتا یہ کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے یہ تو دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے دوبارہ اس کے لیے امتحان ہال قائم نہیں کیا جاتے دوبارہ انہیں امتحان کے لیے نہیں بیٹھایا جاتا امتحان حال سے باہر ہوئے کہ صرف ریزلٹ سنایا جاتا ہے بھلا قبضات کا آیا کی اللہ فرمائے گا ہماری آیات تم تو پہنچ گئی تھی تمہیں موقع بھی دیا گیا تھا لیکن تم نے غفلت کی ہماری آیات کی کوئی پرواہ نہیں کی اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سور کتنی قسموں کا ہوگا کتنے طریقے کا ہوگا فرمایا گیا سوری فسوئی کا منفی ایک کافقہ ہوگا سور ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو سارے لوگ گھبرا جائیں گے یہ نفقہ ہوگا گھبرا دینے کا نفخہ. ایک سور پھون جائے گا سارے کے سارے لوگ گھبا جائیں گے یہ ہوگا نفقۂ فضا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے یہ ہوگا نفقۂ فیق اور تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو وہ قیام رب العالمین کے لیے ہوگا کہ اب چلو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ تین قسم کے سور پھونکے جائیں گے اللہ منشاء اللہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا جس سے تمام لوگ مر جائیں گے تمام جاندار ختم ہو جائیں گے اللہ فرما رہا ہے کہ مگر جس کو اللہ چاہے وہ مریں گے نہیں سور کے بعد بھی وہ کون سے لوگ ہوں گے اس سلسلے میں کئی اقوال موجود ہیں کہ سور پھونکے جانے کے بعد سارے جاندار مر جائیں گے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی جہاں جہاں زندگی ہے جہاں, جہاں جاندار ہیں سب اس سور کے پھونکے جانے کے بعد مر جائیں گے مگر جن کو اللہ زندہ رکھنا چاہے یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے کہتے ہیں کہ جنت اور دوزت کے اوپر جو داروغے مقرر ہیں سور کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا یہ نہیں مریں گے بعض لوگوں نے کہا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اسی طریقے سے ملک موت یہ سور پھونکنے پر نہیں مریں گے تیسرا قول یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تبارک کو تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ سور پھونکنے کے بعد نہیں مریں گے بہرحال یہاں تذکرہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو تمام جاندار مر جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے وہ سور پھونکے جانے کے بعد بھی نہیں مریں گے اور اس سلسلے میں یہ تین اقوال ہیں جو میں نے پیش کی پھر میدان محشر قائم ہوگا اللہ فرما رہا ہے شرقل اور کتاب وہ جی ابن نبی جی نبو یہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی سورج کی روشنی تو بہت کم ہے اس وقت تو, تو یہ سورج ہی نہیں ہوگا بلکہ اس وقت روشنی کا منبع صرف اللہ تبارک و تعالی کا نور ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوگی. وہی سے نور نکل رہا ہوگا اور اتنی روشنی ہوگی کہ زمین میں دور دور تک آدمی جہاں دیکھنا چاہے گا جہاں تک دیکھنا چاہے گا ہر چیز صاف صاف نظر آئے گی اللہ اکبر کس طریقے کی روشنی ہوگی وہ فرمایا گیا وار الارض زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور یہ نور ایسا ہوگا کہ دور دور تک آدمی جہاں تک دیکھنا چاہے گا اسے ہر چیز صاف نظر آ جائے گی پھر کیا ہوگا وہ کتاب انسان کے سارے کے سارے امال نامے رکھ دیے جائیں گے اور انبیاء کرام کو لے آیا جائے گا وہ شہدا اور گواہوں کو لے آیا جائے گا زندگی کا پورا ریکارڈ کتابی شکل میں موجود ہوگا ویڈیو کیسٹ بھی آڈیو کیسٹ بھی تحریر بھی سب طریقے سے نام اعمال تمہارے سامنے ہوگا انبیاء کرام جو تمہاری طرف بھیجے گئے وہ بھی آ جائیں گے گواہ بھی بلا لیے جائیں گے بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا آدمی اللہ تبارک تعالیٰ یہی خبردار کر رہا ہے کہ اپنے ہوش و آواز درست کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے ہوش و ہوا خراب ہو جائیں جب تک ہوش و حوال درست ہے اپنے عمال درست کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے ہوش و حوال خراب ہو جائے اور پھر تمہیں سنبھلنے کا اور سدھرنے کا موقع نہ رہے اس کے بعد بتایا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا جاہل جانتے ہو کون ہوتا ہے مشرق ہوتا ہے فرمایا گیا اللہ کے علاوہ کی عبادت کی تم مجھے دعوت دیتے ہوئے چاہی لو یعنی جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کی طرف دعوت دے وہ خود جاہل اور جو غیر اللہ کی عبادت کرے وہ بھی جاہل دائی بھی جاہل اور مدو بھی جاہل دونوں کے دونوں جاہل اور پھر شرک کی شناخت اور قباحت اور اس کی سنگینی بیان کی گئی اے ہمارے رسول آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے اور یہی وہی آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کی طرف کی گئی تھی کیا لین اشرت الخاسین اگر فرض محال آپ بھی شرک کریں ہمارے رسول تو آپ کے بھی سارے امال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے اگر وہ شرک لے کر میرے پاس آیا تو اس کے بعد فرمائے گا بلی اللہ فاحب بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو کمبن شاہرین اور اللہ کا شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ اس کا مطلب کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ تمہارے خطانہ کی عبادت کرے تو الفاظ توحید پر قائم اور شرک سے دور رہنے والا یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ ہے ہم کیا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے زبان سے کتنا ہی شکریہ کیوں نہ ادا کرو اگر آپ مشرک ہیں آپ کی زندگی میں شرک ہے آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو آپ لاکھ شکر شکر مو سے نکالا کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا بلی اللہ فا بدھ مشاکری اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کا شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ گویا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ مواحد ہی ہوتا ہے مشرک اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد سورہ موم شروع ہوتی ہے ان آیات سے حامیم تنظیم الکتاب عزیزی کروایا گیا وہ عزیز ہے وہ علیم ہے وہ عزیز ہے غالب ہے کوئی بھی اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا جس کو پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھوڑا نہیں سکتی عزیز ہے غالب علیم ہے جان رہا ہے کس کو پکڑنا ہے کس کو چھوڑنا ہے علم ہے کون پکڑے جانے کے لائق ہے کون چھوڑے جانے کے لائق ہے اس کو علم ہے اس بات کا غفر کے تسلی دی گئی گنہگار بندوں کو کہ دیکھو اے میرے گنہ گار بندوں, کتنے بھی گنا تم کر چکے ہو اپنے گنہوں سے باز آ جاؤ توبا دروازہ کھلا ہوا ہے میری وفرت کا دروازہ کھلا ہوا اللہ تمام گنا کو معاف کر دے غفر زمب وہ تمام گنا کو معاف کر دے والا فار آف آل کینس آف سنس تمام قسم کے گناہوں کو معاف کر دیں غافر الزم وقابل التوب اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے توبا کا دروازہ گرگھرے تک کھلا ہوا ہے گھر گھرا کسے کہتے ہیں حضرت وسلم نے فرمایا جب تک گرگھرا نہ آ جائے تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا آفتاب مشرق سے نکل کر مغرب سے نکلا توبا کا دروازہ بند اور اسی طرح آدمی کو گرگھر آ, آ گیا تو گرگرا کسے کہتے ہیں نزام میں گرفتار آدمی کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے پانی ہے شربت ہے کوئی پتلی سیال چیز ڈالی جائے اور وہ زبان سے اس کو منہ کے اندر ایرے پھیرے مگر ہلکوم کے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو اب یہ گرگرے میں مبتلا ہو گیا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا گرگرا آنے سے پہلے توبہ کر لو اس لیے کہ گرگرا آ گیا کہ توبہ کا دروازہ بند یہی وجہ ہے کہ جب مردوں کو نہلایا جاتا ہے تو وزو کراتے وقت نہلاتے وقت منہ سے پانی نکلتا ہے شربت نکلتا ہے یہ شربت اور پانی کے وہ قطرات ہوتے ہیں جو اس کے مقدر میں نہیں لکھے ہوتے ہیں. وہ پیٹ کے اندر جاتا ہی نہیں ہولکون سے نیچے اترتا ہی نہیں یہی ایک یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعال نے جتنے دانے انسان کے لیے لکھ رکھے ہیں وہ حلق کے نیچے اتار لیتا ہے جتنے قطرات پانی کے اس کے حق میں مقدر فرما دیا ہے وہ سارے دا... قطرات اپنے حلق کے نیچے اتار لیتا ہے جو دانے اور جو قطرات اس کے مقدر میں نہیں ہوتے ان کو حلقوم کے نیچے نہیں اتار سکتا باہر نکل آتا ہے شدید آدمی سرکشی پر نہ اتار ہے اس لیے کہ گنہگار کو ہم بخش دیتے ہیں سرکش کو ہم چھوڑتے نہیں اور جب پکڑتے ہیں آدمی جب کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو چٹاخ کی آواز آتی ہے لیکن جب میری لاٹھی چلتی ہے تو صرف نشانات نظر آتے ہیں لاٹھی نظر نہیں آتی شدید اس کے بعد فرمایا گیا بہت بڑا فیاض ہے وہ سخی ہے وہ جو کچھ اس دنیا میں انسانوں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو مل رہا ہے سب اسی کے کرم سے ہے سب اسی کے فضل سے ہے سب اسی کے رحم سے ہے اور سب اسی کی سخاوت اور اس کی فیاضی کی وجہ سے ہے جو کچھ اس کو ملتا ہے یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے اس کے کرم سے ملتا ہے اب جب اس کی صفات یہ ہیں تو لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی بابو بھی نہیں ہو سکتا لہذا صرف اسی کی عبادت کرو اس کے بعد فرمایا گیا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا صرف ایک کام ہے کیا اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت چار فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت میں جب اللہ کا عرش آئے گا تو اس وقت چار فرشتوں اور بڑھا دیے جائیں گے اب بھی آٹھ, آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے ابھی چار ہیں قیامت میں اس کے عرش کو اٹھانے والے چار فرشتہ اور ہو جائیں گے آٹھ ہو جائیں گے یا عجیب و اور بڑے پرسرار اور بالکل مسٹیر انجلز ہیں فرشتے ہیں یہ لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ اتنی بلندی پر ہوں بتائیے عرش سے بھی بلند کوئی چیز ہو سکتی ہے کہاں ہے عرش کتنی بلندی پر ہے اور عرش کو اٹھائے ہوئے اتنی بلندی پر وہ ہیں اتنی بلندی پر رہتے ہوئے ہم لوگ جو پستی میں ہے زمین پر ہیں ان کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کن کے ساتھ زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ نہیں صرف ایمان والوں کے ساتھ جی بات ہے ایمان کا حال ہے کہ اتنی بلندی پر وہ فرشتے ہیں جن کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے جو اللہ کے ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کا اس زمین کے اوپر جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کیا تعلق ہے؟ تعلق کو بتایا گیا البین الرشی ویس تک اور جو فرشتے ارش کو اٹھائے ہوئے الحمل عرش وہ فرشتے جو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں سب بہ نم پہلا کام ان کا اللہ کی تسبی بیان کرتے رہتے ہیں اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں بحمد ربهم ایک کام تو ان کا یہ اللہ کی تصبی اور تقویف بیان کرنا اس کی تحمی بیان کرنا دوسرا کام ویس تک زمین پر جو ایمان والے اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کیا دعا ہے ان کی دعا ذکر کی گئی ربنا بنا وسے شہر رحمت اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے وسیع ہے تیرے اس رحم کے حوالے سے ہم ایک دعا کرتے جو توبہ کر ہیں اللہ ان کے سارے گناہ کو معاف کر دے یہ حملت الش کی دعا اللہ کے رحم کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے جو توبہ کریں اللہ تو ان کو بخش دے وہ تبو اور جو تیرے راستے پر چلیں ان کو بھی تو بخش دے وقی مذا بل جہین ان سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ یہ دعا ہو بھی آگے اور دعائیں ربن واد اب جہنم سے محبوظ رکھ ربنا واد خلوم جنتنی نلتی واٹ اے ہمارے رب ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر داخل کر داخل فرما جہنم سے بچا جنت کے اندر داخل کرم صرف انہیں کو نہیں وہ منصحم ان کے جو نیک باپ دادا ہیں ان کو بھی ان کے شوہروں کو ان کی بیویوں کو بھی جو نیک ہیں وہ ضروری ان کے بچوں کو ان کے آل اولاد کو بھی جو نیک ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرما اللہ اکبر کیسا تعلق ہے ہم اللہ تلاش ایمان والوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا کے لیے دعا کر رہے ہیں ہماری بیویوں کے لیے دعا کر رہے ہیں شوہروں کے لیے دعا ہو رہی ہے اور آخر میں ایک بڑی پیاری دعا کر رہے ہیں کہیں مس اے اللہ ان کو ہمیشہ برائیوں سے دور رکھنا برائیوں سے بچاتے رہنا اس لیے کہ اومن تقی سید یوم فقط رحیم تھا اے اللہ جن کو تون برائیوں سے بچا لیا وہی تیری رحمت کے مستحق ہوں گے یہ بتائیے یہ حملۃ الرش کی ارش کو اٹھانے والے فرشتوں کی دعا ہے ایمان والوں کے لیے اس کا مطلب اتنی بلندی پر رہنے والے وہ فرشتے ایمان والوں سے بڑا گہرا تعلق رکھتے اور یہ تعلق بڑا برا اسرار ہے بڑا مسٹیریس تعلق ہے یہ اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سری او رقوب اللہ تبارک و تعالی بڑا تیز حساب لینے والا ہے سوال یہ تھا کہ اللہ تعالی اتنے آدمیوں کے گناہوں کا ریکارڈ کیسے رکھتا ہوگا اس لیے کہ حساب لینے کے لیے زندگی کے تمام گنا کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے تب نا حساب لے گا حساب کے لیے ریکارڈ ضروری ہے اللہ فرما رہا ہے ایک بات بتاؤ جتنے جاندار ہیں سب کو روزی پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے جب سب کو روزی پہنچانے پر ہم قادر ہیں اور ہم یہ جان رہے کہ کس کو کتنی روزی چاہیے تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کس نے کیا کیا ہے ان کی روزی کا حساب ہمارے پاس ہے ان کی روزی کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے تو ان کے حمال کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے اس سے پہلے کی ایک آئے تھے دو تین آئے تھے پہلے رسک کا تذکرہ ہوا کہ دیکھو دنیا کے ہر جاندار کو ہم رسک پہنچا رہے کہ نہیں رسک پہنچ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس رزق پہنچ رہا تو ان کے, ان کے بارے میں ہم پورا علم رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جب پورا علم رکھتے ہیں رزق کے تعلق سے تو ان کے امال کے تعلق سے ہم پورا علم کیوں رکھ سکتے ہیں ان کا ریکارڈ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ بڑی پیاری دلیل ہے بہت ہی سادی اور بڑی مشاہداتی اور بڑی زبردست دلیل ہے اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے ہم <الْعَشَعَت> اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور مومنوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت میں بھی قیامت میں کیا مدد کریں گے نام عمل دائیات میں دیا جائے گا فلسرات پر سے آرام سے گزر جائیں گے میزان عمل میں ان کا عمل بھاری ہو جائے گا یہی نا قیامت کتنی اس طریقے کی دنیا میں مدد کا کیا مطلب ہے دنیا میں مدد کا یہ مطلب ہے کہ ہم دنیا والوں کے تعلق سے پوری دنیا کے تعلق سے جانبدار نہیں رہیں گے بلکہ ہم مومنوں کے ساتھ وہ برتاؤ کریں گے جو غیر مومنین کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے مومنوں کے ساتھ ہمارا الگ بڑھتا ہوگا غیر مومنوں کے ساتھ ہمارا الگ بڑھتا ہوگا ہم اس سلسلے میں جانبدار رہیں گے لیکن اگر ہمارے مومن بندے بھی ہم پر ایمان لانے والے بندے بھی سرکش ہو جائیں اور غیر مومنین ان کی طرح امال و افعال کرنے لگیں پھر ہم بالکل غیر جانبدار ہو جائیں گے آج بظاہر دیکھو کہ یہود و نسارا دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کو اوپر غالب ہے سفائی ہستی سے مٹانے کے لیے طرح طرح کے پلان کر رہے ہیں طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مسلمانوں کی اکثریت یہ بالکل سرکش ہو گئی ہے اور اللہ کے نافرمانوں کی طرح ہو گئی لہذا اللہ جسے مومنوں کے لیے جانبدار ہونا چاہیے بالکل غیر جانبدار ہو گیا ہے نہیں تو اس کا وعدہ ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں مدد کریں گے اور مومنوں کی مدد کریں گے انسولنا ویات دنیا مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب ہم نافرمانوں کی طرح ہو گئے ہیں. ہم میں اور اللہ کے نافرمانوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا لہذا اللہ جانبدار ہونے کے بجائے غیر جانبدار ہو گیا اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کے تعلق سے فرون کا ایک قول پیش کیا جا رہا ہے فرحون کہنا چھوڑ دو مجھے کہ میں موسا کو قتل کر دوں اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پکار اپنے رب کو بلا اپنے اللہ کو یہ بات فرعون نے کہی تھی اس کو قتل کرنے دو اور یہ اپنے رب کو بلائے بلا اس کا رب کیا کر لیتا اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے دین حکم مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل دے دل فساد زمین میں فساد کرنے لگے عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں تمہارا دین بدل دے ایک طریقے کا الزام یہ بھی ہوتا ہے السلام کے تعلق سے کہا تھا کہ بدل دے اور کہیں زمین میں فساد نہ برپا کر دے لہذا مجھے چھوڑ دو میں اس کو قتل کر دوں اور دیکھو مجھ سے اس کو کون بچاتا ہے یہ اپنے کو پکارے بھولے دو ربا اپنے کو پکارے پکار کر دے کے اس کا رب سے بچاتا ہے اس کے بعد ایک حقیقت آ شکار کی جا رہی ہے افلم یسانا یہ بڑی ہی بدی ہی حقیقت ہے کہ کوئی قوم ترقی کے کتنے ہی آلہ معیار پر کیوں نہ پہنچ جائے ترقی اس کی بقا کی زمانت نہیں دے سکتی اس لیے کہ تاریخ کے صفحات اٹھا کر دیکھو کہا جا رہا ہے افرم یسیم فی الو زمین میں پھر کر نہیں دیکھتے زمین میں چل کر کے دیکھو یعنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو تمہیں تاریخ کے اوراق کے صفحات پیجز بتائیں گے کہ اس دنیا میں بہت سی طاقتور قومیں گزری ہیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں جب وہ بادشاہ چلا کرتے تھے تو چاروں طرف سے پہلے ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں آج دیکھو ان کے محلوں کے اوپر مورور ای کی گرد جم چکی ہے ان کے بڑے بڑے قلعے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں ان کے مقبروں کے اوپر हैं لوٹتے ہیں ان کے مقبروں کے اوپر بیٹھ کر کے لوگ تاش کھیلا کرتے ہیں ان کی قبروں کے اوپر عبابی نے کرتی ہیں کوئی ان کا پورسانے حال نہیں ہے یہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے کالو اکثر امین ہوں شدک اور تم سے اچھی تہذیب رکھتے تھے اچھی سولیزیشن اچھا کلچر اچھی تہذیب اچھا تمدن تم سے بڑھ کر تھے ان تمام چیزوں میں وہ مادی اور دنیاوی ترقی میں وہ تم سے کہیں زیادہ تھے کہیں بڑھ کر تھے لیکن ان کو یہ مادی ترقی زوال تباہی اور بربادی سے بچا سکی نہیں سوابت یہ ہوا تاریخ کے صفحات کو دیکھنے کے بعد کہ کسی قوم کی مادی ترقی اس کی بقا کی ضمانت نہیں ہو سکتی بڑی بڑی طاقتور قوموں کو سفید ہستی سے رونیس ونڈ کی طرح ہر پہ غلط چیتر مٹا دیا گیا اس کے بعد بتایا گیا کہ تین چیزیں اللہ تباروں کو تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے دل آنکھ اور کان لیکن عجیب حال ہے کہ کہتے ہیں یہ کہ ہمارے دل مستور ہیں غلافوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے جس کو عربی میں وقر کہتے ہیں. کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے وہ کالو کلو آزانی نہ ہمارے دل غلافوں میں مستور ہے ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں طریقے سے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے دیکھیے معارفت الٰی کے لیے معرفت الٰہی کا محل قلب ہے دل ہے یہی اللہ تمار تعالیٰ کو پہچانتا ہے لیکن اس کے لیے دو معین ہیں دو مددگار دو ایڈس ہیں اس کی کون کون سے کان اور آنکھ اب بتائیے دل غلاف میں مستور ہو جائے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جائے اور کان میں ڈھکن لگ جائے وقر لگ جائے ڈانٹ لگ جائے تو بتائیے تم اللہ کی طرف اسے بلاتے رہو وہ سننے والا ہے اس کو سنائی نہیں دے رہا ہے حق دیکھ نہیں رہا ہے دب حق کو نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے تو دل میں حق اترنے والا کیسے اس کے بعد ایک کہنا حقیقت ایک کاسمک فیکٹ بیان کیا جا رہا ہے کل آئن کن لگتا فرو نبی اور وفیوں میں نہیں بتا جہر الروندہ ظاہر جال افی آواز وہ قبدر افی عقو تھا یم سوا اللہ فرمایا گیا کہ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کیا تم کو اس بات پر کوئی شک ہے انکار ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو دو دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر اس کے اوپر پہاڑ بنائے پہاڑوں کا کھوٹا ٹھوک دیا اس کے اندر برکتیں نازل فرمائیں روزیاں رکھی کل ملا کر کے چار دن پھر پکڑا ہوں سب آسما ہوا پھر سات آسمانوں کو دو دن میں بنایا کل چھ دن ہوئے یعنی چار دن زمین میں لگے اور دو دن آسمان میں پہلے یہ پوری کائنات ایک گیس ماس کی شکل میں تھی گیس ماس اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے دھماکے کے ساتھ یہ گیس ماس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک حصے سے زمین بنی ایک حصے سے آسمان پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے سے زمین کی حیث بنائی اور اس کے بعد ایک حصے سے آسمان بنایا چان ستارے سیارے جن کی ضرورت تھی بنایا اور اس کے بعد ایک حصے سے زمین کی حیث بنائی اور اس کے بعد اس پر درخت دریا پہاڑ جن جن چیزوں کی ضرورت تھی زمین کے لیے وہ بنائی اس طرح چھ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر ہم نے پہاڑوں کا کھوٹا ٹھوک دیا ہے تو یہ تو حرکت زمین کے مخالف ہے اس لیے کہ سائنسی کلیہ ہے دا ارتھ موفس آن اٹ سون ایکسس زمین اپنے محبوب کے اوپر ہل رہی ہے گردش کر رہی ہے یہ ایک ضابطہ ہے دا ارتھ موف آن اٹ سون ایکس زمین اپنے محبت کے اوپر گھومتی ہے یہ ایک ضابطہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ اب اگر ایسا ہو کہ اس کے اوپر پہاڑ کا فوٹا ٹھونک دیا جائے تو یہ تو حرکت زمین کے مخالف ہوا کہا کہ نہیں اس طریقے کا سوال بالکل غلط ہے ذرا ایک کشتی کے اوپر غور کرو کہ کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس زمین کو پانی کے اوپر بچھایا ہے اور جب ہلنے ڈولنے لگی تو ہلنے ڈلنے سے بچانے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ کا کھوٹا ٹھوک دیا گیا ہے پہاڑ کا کھونٹا ٹھوک دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین ایک جگہ گئی ہے گردش نہیں کر رہی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اب پانی کے اوپر یہ کشتی چلتی چلی جا رہی ہے اب کشتی ڈگمگا رہی ہے ڈول ہو رہی ہے اس کو لرزش سے اور استراق سے اور ڈول ہونے سے بچانے کے لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے اوپر جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے اس کشتی پر اس کی بیلنسنگ کے لیے بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے کشتی کا استراب ختم ہو گیا لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشتی پانی کو پر چل نہیں رہی ہے پتھر رکھ دیے گئے تاکہ کشتی جو ڈگمگا رہی ہے ڈسبیلنس ہو رہی ہے اس آ آ جائے لیکن اس کے باوجود کشتی پانی کے اوپر رواں دما ہے ایسے ہی اللہ تبارک تال نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا اور جو زمین ہلنے ڈلنے لگی تو اس کو ہلنے ڈلنے سے بچانے کے لیے پہاڑ کے کھوٹے ٹھوک دیے گئے اور پہاڑ کے کھوٹے ٹھوکنے سے زمین کے اوپر یہ لازم نہیں آتا کہ زمین موو نہیں کر رہی ہے اگر کشتی کی مثال کو سامنے رکھا جائے اس کے بعد یہ بتایا گیا وہ کالوش تمارئی نا کالو انتقن اللہ شاہی اللہ کے حضور بہت سارے مجرمین پیش ہوں گے اور وہ اپنے ان برے اعمال کا انکار کریں گے تو اللہ انسان کی جلد کو اسکن کو حکم دے گا جلد کہتے ہیں اسکن اسکن جمع جلود اللہ جلد کو بولے گا چل تو بول یہ سچ بول رہا ہے تو انسان کی جلد اس کے خلاف گواہی دے گی کالو انتقان اللہ الکل وہ لوگ کہیں گے کہ ارے تو نے ہمارے خلاف اپنے خلاف تو نے گواہی دی تو بولی کیسے زندگی میں تو بولنا ہی رہی دی. کوئی بھی گنا کرو تو چپ رہتی تھی اس کن کو بولتا ہے اب جلد اس کا چمڑا جواب دے گا کالو اللہ الت کا کل اس وقت اللہ بولوانا نہیں چاہتا تھا اب بولوا رہا ہے تو اب ہم بول رہے ہیں ایک سائنٹیفک حقیقت یہاں بیان کی گئی کہ دیکھو آواز ریکارڈ کرنے کی جو ریل ہوتی ہے نا ریل ریل جو کے اندر ہوتی تھی آڈیو کیسٹ میں اگر غور کیجئے تو بالکل انسان کی جلد ہی کی طرح ہے انسان کی جلد ہی کی طرح ہے تو اگر اس ریل کے اندر آدمی کی آواز بند ہو سکتی ہے تو کیا اس ریل کے اندر جو انسان کے بدن کے اوپر اوپر سے چڑھا دی گئی ہے اس ریل کے اندر آوازیں اور تصویریں ریکارڈ نہیں ہو سکتی وہ بھی تو جلدی ہی ہے وہ بھی تو جلدی ہی کی طرح ہے اس کی جو ریل ہے بینی جلد کی طرح ہے تو اگر وہ ریل آوازوں کو ریکارڈ کر لیتی ہے اور ریپلے کرنے کے بعد وہ آواز دہرا سکتی ہے تو یہ بھی تو اسی ریل کی طرح ہے تو یہ آوازوں کو جذب کر رہی ہے اسی ریل کی طرح اور قیامت کے دن اس کو اگر ریپلے کر دیا جائے اور یہ بولنے لگے استحال کیا ہے استباد کیا ہے اعتراض کیا ہے قرآن نے بالکل سچ کہا وکالو لے جلولی میں شہید تمہارے یہاں کالو ان تکر اللہ تقی اللہ, اللہ نے بولوایا اس وقت کا تھا خاموش رہا ہم خاموش تھے تو اپنی منمانی کرتا رہا آج ہمیں حکم دیا جا رہا بولنے کے لیے تو سارا کچا چٹا ہم تیرے سامنے پیش کر دے رہے کہ تون یہ کیا تھا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو لوگ اللہ کے نافرمانوں کو اور اسی طریقے سے غیر اللہ کو جن کو وہ سراخوں کے اوپر بٹھاتے تھے جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے کہیں گے کہ ہم تو تباہ ہوئے بھی ہماری خواہش ہے میرے معبود اللہ فرمائے کہ کون سی خواہش ہے تمہاری تاکہ ذرا دکھا دو ان لوگوں کو جن کو ہم سراخوں پر بٹھائے کرتے تھے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے کہا کہ کی کیا کرو گے آج ان کو پیروں تلے روند دیں گے ہم وکال قبرا تاکہ ہم انہیں اپنے قبو تلے روٹ ڈالیں بتاؤ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کو یہ دنیا کے اندر سراخوں کے اوپر بٹھاتے تھے جن کو سراخوں پر دنیا میں بٹھایا کرتے تھے تمنا کریں گے کہ ان کو قدم کے نیچے ڈال دیں کتنی عجیب بات ہے سر پر بٹھانے والوں کو قدم کے نیچے ڈال دیں آجم. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جب بندے مومن مرنے لگتا ہے تو پہلے اس کے ساتھ کیا ماملہ ہوتا وہ دیکھو ان الذين قالوا ربنا الله جو لوگ ایمان لائے اور ربنا اللہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر زندگی بھر جమే رہے اصل چیز یہ نہیں کہ ایمان لے یہ اصل چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد زندگی بھر استقامت برتئے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور زندگی بر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے مرنے کے وقت کیا ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ گنو ملائکہ نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہم تمہاری روح کو بڑی آسانی سے نکالیں گے اور ایسی صورت میں آئیں گے کہ انسان کو مرتے وقت گھبراہٹ نہیں ہوگی ورنہ جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے ایسی صورت میں فرشتے آئیں گے کہ آدمی دیکھ کر کے گھبرا جائے گا ڈر جائے گا ایسی سورت میں آئیں گے کہ آدمی کو ان سے انسیت ہوگی اور, اور پھر کہیں گے اللہ تخو اللہ تحر دیکھو خوف نہ کرو غم نہ کرو یہ تسلی دے رہے ہیں ملائی اتر رہے ہیں اچھی شکل میں آدمی ہو ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ تکو اللہ تازہ دیکھو ڈرو نہیں خوف نہ کرو واب شروب ابھی سے ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں جنت کی بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے بعض لوگوں نے کہا ہے مفسرین نے کہ یہ وہ فرشتے ہوں گے جو دنیا میں ان کے مال نامے لکھتے رہے گے تسلی دیں گے وہ کہ جنت میں پہنچنے کے بعد دنیا میں جو چیزیں تمہیں نہیں ملی ان کا غم نہ کرو جو بھی تمہارے دل چاہیں گے جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی اور غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی یہ فرشتے ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ ایمان کے اوپر رہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہومیج پیش کیا ہے خراج تحسین پیش کی ہے کون سے لوگوں کو خراج تحسین پیش کی ہے دیکھو کوئی بہترین ٹیچر ہوتا ہے نا تو خراج تحسین دیا جاتا ہے حکومت کے صدر کی طرف سے حکومت کے پرائم منسٹر کی طرف سے یا کسی بڑے آدمی کی طرف سے اس کو پہ کیا جاتا ہے خراج تحسین پیش کیا جائے اللہ کی طرف سے خراج تحسین کن لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جو دعوت اللہ کے کام میں ہو ومن و من من دعوت اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اتنا بڑا ثواب ہے اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے دعوت اللہ کی عظمت معلوم ہوئی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور فرمایا گیا دعوت کے دو معین ہیں کیا ایک تو عمل سوال اور دوسرے من تواز ہوسلم حسن صحیح ہے برائی اور نیکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے پہلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ جب آدمی دعوت اللہ کے لیے آگے بڑھے گا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے برائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا جائے اور اینٹوں کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اینٹ آئے سامنے سے تو جب پھولوں سے دیا جائے یہ ہے قرآن حکیم کا نظریہ بعض لوگ کہتے ہیں اینٹ کا, کا جواب پتھر سے یہ کم سے کم اسلام کا نظریہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ پتھر کا جواب پھولوں سے دیا جائے گالیوں کا جواب محبتوں سے دیا جائے से दिया जाए کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کر لے گیا تو دو فائدے بہت بڑا فائدہ اور دوسرا فائدہ کیا ہے دوسرا فائدہ یہ کہ اگر آپ گالیوں کا جواب دعاؤں سے دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے تمہارا دوست بن جائے یا اگر دوست نہیں بن سکا تو, تو دوست کی طرح ہو جائے گا کم سے کم انتقام کا جو جذبہ ہے بڑی حد تک سرد ہو جائے گا اور پھر کہا جا رہا اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے کہ جب آدمی گالیوں کا جواب گواؤں سے دینے لگتا ہے ایڈ کا جواب پتھر سے نہیں پھولوں سے دینے لگتا ہے تو شیتان ایسے موقع پر آمکتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسا ڈالنے لگتا ہے اس کے دماغ کو منتشر کرنے کی کوشش کرتا ارے تیرے پاس طاقت ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دے اگر اس طریقے کا خیال پیدا ہو تو سمجھ, سمجھ جاؤ کہ شیتان آ ہے اور وہ دل میں وسوسا ڈالنا فسٹ سائز تو اوس بلاحمن شیتان رضیم پڑھ لو اس بعد یہ فرمایا گیا نفسی ہو مناسا انسان صرف اپنے عملوں کے ذمہ دار ہیں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں اور حدیث بھی ہے, جس آدمی کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نصب اسے آگے کرنے والا نہیں کوئی کہے کہ میں نبی کے گھرانے میں پیدا ہوا میں سید ہوں لہذا اس نسبت کی وجہ سے میں بخش دیا جاؤں گا کوئی یہ کہے کہ میں فلاں پیغمبر کی خاندان سے ہوں اس خاندان سے نسبت ہمارا کوئی فائدہ کر دے گی حدیثرے نصب ہوں جس آدمی کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نصب اس کو قطان آگے نہیں بڑھا سکتا یہ چوبیسویں پارے کا خلاصہ تھا دس پندرہ منٹ کے بقف کے بعد پچیسویں پارے کا خلاصہ رب